سوال یہ کیا کہ بعض جو بند پیکٹ ہیں ان پر کچھ بابر کا نام لکھے ہوتے ہیں جیسے حبیب ہے یا اور ایسی چیزیں جو ہم مقدس نام کہتے اس میں ہمارے علماء کا مذہب یہ ہے کہ بذات خود اردو جو تحریر ہے اس کے جو حروف ہیں یہ بھی ہمارے نزدیک مقدس ہیں اس لیے کہ پورے قرآن مجید فرقان حمید بھی تو انہی حروف سے لکھا گیا لہذا ان تمام حروف جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے قابل تعظیم اور قابل ہمارے نزدیک باعث سے برکت آپ نے اچھا سوال پوچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تباہی کا ایک سبب یہ بھی آپ جائیں کچروں میں کتنے کتنے مقدس نام آپ کو نظر آئیں گے ایک ہمارا ادارہ ہے اس پہ جس کا مان الفرقان وہ کیا کرتے ہیں ظاہر وہ ایک ادارہ دنیا بھر سے اکٹھا نہیں ہو سکتا وہ کیا کرتے ہیں کہ پورے پاکستان تو بہت بڑی بات ہے کراچی میں یہ سب جمع کرتے ہیں ضعیف اور آپ جیسے سپارے پڑ جائیں کچھ ہو جائے یہاں بھی لوگ جیسے لا کے ڈالتے ہیں اس سب کو جمع کرتے ہیں اس کو جمع کرنے کے بعد میں, میں کہتا ہوں ان کو حاجی بابو کہتے ہیں ہمارے نمازی ہیں وہ اور ان کا نام حاجی قاسم آپ کو تعجب ہوگا اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے اپنا پورا کاروبار چھوڑ کر وہ کام یہی کر پوری کراچی سے اورا کو لے کر کے وہ جمع کرتے ہیں کراچی بلدیا نے رن چھوڑ لائن میں بہت بڑا گودام ان کو دے دیا یہ سارا جمع کرنے کے لیے پھر اس کو جمع کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ تھیلیوں میں سے بھرتے تھیلیوں میں بھرنے کے بعد اس میں پتھر بھی رکھتے پتھر ڈالنے کے بعد میں کراچی پورٹرس نے پندرہ دن میں ان کو ایک جہاز دیا اپنا جو ان کا جہاز ہوتا کراچی پورٹس کا جو بڑ, بڑے جہازوں کو دھکے پر لانے کے لیے استعمال ہوتا وہ جہاز انہیں دیا جاتا یہ پندرہ دن میں یا مہینے میں پورا جہاز بھر کر کے جاتا ہے اور جانے کے بعد میں بیس پچیس میل اندر سمندر میں ڈا, جا کر اس کو ڈبوتے اس میں پتھر اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ سمندر کی تہ تک پہنچ جائے اور اے, گویا کہیں بے ادبی اس کی نہ ابھی ایک ہفتہ ہوا کہ جرت اخبار سے اس کے چیف ایڈیٹر کا میرے پاس فون آیا اور آپ نے شاید کہیں خبروں میں بھی سنا ہوگا بعض لوگ جو نٹی جٹی لے جا کر کے ڈال دیتے ہیں سمجھتے ہم نے سمندر میں ڈال دیا اب یہ بہنے کے بعد اس کی لہریں جب آتی ہیں تو جو لڑکے سمندر میں نہاتے ہیں تو اس نے مجھے فون کیا کہ ان کی بوریاں یہاں تک بہ کے آ اور وہ لوگ تو اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں نہا رہے ہیں اور ان لوگوں نے وہاں چھوڑ دیا جب اس کو دیکھا گیا تو اس میں تو اور تو اس میں ذمہ داری چاہیے اب یہ کام چند افراد کا نہیں یہ کام پوری پوری حکومت کا کہ اس کا ادب اور احترام کریں منہ مسلمانوں کی تباہی کا ایک سبب یہ بھی آپ نے دیکھا جنگ اخبار میں ایک آیت کا ترجمہ دیا جاتا اس کے ساتھ یہ بھی لکھ دیا جاتا کہ یہ آپ کی معلومات کے لیے ترجمہ دیا گیا اور آپ کا کام یہ ہے کہ اس کا ادب کریں مجھے بتائیے آپ جتنے اخبار پڑھنے والے سارے اخبار ردی پیپر والے کو بیچتے ہیں یا نہیں اب اس کا حل کیا ہے اب اس کا حل سنیے تاج کمپنی نے اس کا حل یہ نکالا غالباً ہب چوکی میں یا لاہور میں بلکہ تاج کمپنی اسی میں تباہ ایک انہوں نے بہت بڑا فیکٹری اور کارخانہ بنایا ان کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ یہ سارے جو کاغذات قرآنی اوراق ہیں یہ جمع کرنے کے بعد میں وہاں جائیں تو انہوں نے کوئی ایسے کیمیکل بھی دریافت کیے کہ اس کو کنویں میں ڈال دیا جائے اور کیمیکل کے ذریعے سے اس کو ساری سیاہی کو دھو دیا جائے سیاہی دھونے کے بعد میں جو اس کا ملبہ بچے اس ملبے سے گتہ بنایا جائے جو قرآن مجید فرقان حمید پر جو گتا لگتا ہے ظاہر اتبار سے آتا یا یہاں بنتا بھی ہے تو اتنا کم نہیں ہوتا کہ خود کفیل ہو تو اس سے گتہ بنایا جائے مگر اس کام میں تاج کمپنی اتنے بری طریقے سے فیل ہوئی کہ بے شمار لوگوں کے جو پیسے لگے تھے وہ سب پیسے بھی چلے گئے اس وقت یہ راز کھولا یہ بدقسمتی ہماری قوم کی کہ تاج کمپنی بھی لوگوں سے سوت پر پیسے لیتی تھی قرآن مدید چھاپنے کے لیے پھر اس کے بعد کیا, کیا؟ اس کو پنجاب ہائی کورٹ نے ٹیک اوور کیا اور اس کے بعد اپنا ناظر بٹھایا اور اس کے بعد جتنے جتنے لوگوں پر پیسے تھے رفتہ رفتہ کچھ نہ کچھ ان کو پیمنٹ کرتی گئی اور اب بھی میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کے پیمنٹ باقی ہیں تو جو چلتی رہی کمپنی جو نفع ہوتا رہا وہ ان شیئر ہولڈر حضرات کو دیتے رہے یا ایسی کوئی کمپنی مارز وجود میں آ جائے جو اس کے ملبے کو استعمال کرے اور اس کا گتہ بنا دے سیائی کو بالکل الگ کر دے ایک یہاں اختلاف یہ ہے بابلوق اس کے جلانے کو جائز کہتے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں اس کو جلا دیا جائے اور وہ دلیل لاتے ہیں اس بات سے کہ جب حضرت حضیفہ ابن یمان نے تاریخ میں بڑا اہم واقعہ حزیفہ ابن یمان نے دور عثمانی میں بلاد اسلامیہ کا دورہ کیا دیکھا کہ لوگ تلفظ قرآن مجید کا غلط پڑھ رہے ہیں تو آئے اپنے گھر جانے سے پہلے حضرت عثمان غنی کے پاس آئے اور اس پر پوری تفصیل اگر آپ کو چاہیے تو ہم نے اپنے مسجد میں اس پر بڑا تفصیل سے تقریر کی ہے پر وہ آپ کو انٹرنیٹ پر مل سکتی ہے اہل سنت ڈاٹ نیٹ پر جمعے کی تقریروں میں تو انہوں نے آن کر کہا یا امیر المومنین اس قوم کو ہلاک ہونے سے پہلے بچا لیں نے کا کیا ہوا کہا کہ لوگ قرآن مجید کا تلفظ غلط پڑھ رہے ہیں حتا کی جگہ عطا پڑھ رہے ہیں اور آج بھی آپ دیکھ مصر کے لوگ بہت پڑھے لکھے کہلاتے ہیں اور قرآن مجید پڑھنے میں پوری دنیا میں مصر سے بہترین قاری کہیں بھی نہیں اللہ کی دین ہے جس کو اللہ تبارک ہوتا ہے وہ تلاوت تو بہت عمدہ کرتے ہیں لیکن وہ جین کی جگہ گاف استعمال کرتے ہیں آپ مسجد کہیں گے تو ان کے پلے نہیں پڑے آپ کہیں مسجد معاذ اللہ وہ تو اس طریقے سے زبان کے معاملے میں پرواہیں کہ اللہ تعالی جلا جلالہ ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالی گلا گلا گلّہ گلا گاف سے اس کا طلب ایران کو آئیے انہوں نے کاف کو چھ سے بدل دیا چھے تو پوری عربی میں نہیں کہیں اللہ اکبر کو اللہ اچبر کہتے ہیں. ترکی کی طرف آئیے یہ بھی ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے بھی کاف کو چھ سے بدل دیا اب حضور کے روزے پہ کھڑے ہیں کہتے ہیں السلام علیہ چاہ یا رسول اللہ السلام علیہ چاہ یا حبیب اللہ کتنا ہی سمجھا لیں ان کی کھوپڑی میں آئی گی تو انہوں نے آن کر کے کہا کہ تو قرآن لوگ غلط پڑھ رہے ہیں آپ لغت قریش پر اس کو جمع کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زندگی کا بہت بڑا کارنامہ کہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کو لغت قریش پر جمع کیا اور اس کے جمع کرنے کے بہت بڑے بڑے واقعات ہیں جمع ہوا تمام صاحبہ کرام نے اجماع کیا اور یہ ابھی بھی قرآن مجید دو حضرت عثمان غنی کے زمانے کے موجود ہیں ایک تاشکن میں ہے اور ایک توب کاپی میوزیم میں گویا ترکی میں ہے اب ان حضرات کے استدال یہ ہے کہ جب قرآن مجید جمع ہو گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ سارے اوراق جلا دیے ان کو تلف کر دیا تاکہ لوگوں میں شبہ موجود نہ ہو شبہ کیا تھا آیت نازل ہوئی تو کسی صحابی نے کتابت کی آیت انہی صحابی نے حضور سے پوچھا حضور یہ کس معاملے میں آیت نازل ہوئی حضور نے کوئی تفصیلی الفاظ فرمایا تو تفسیر بھی انہوں نے اسی قلم سے لکھ لی اب ابہام یہ تھا اوپر کی دو لائنیں قرآن کی آئے تھے تو نیچے بھی قرآن ہونا چاہیے یہ شبہ کی وجہ سے بکری کے شانے درخت کے پتے جس جس پر بھی لکھنے کا کام لیا جا سکتا حضرت عثمان غنی نے اس کو تلف کر دیا کا اسی طرح ہم بھی جلا دیں جو قرآن مجید پارے جو ضعیف ہو جائیں اس کو ہم جلا دیں مگر اس بحث کو حضرت علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے علام ابو الفضل قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ کی کتاب و شفا کتاب و شفا کے شرح میں اس کو نقل کیا کہ حضرت عثمان غنی نے اورا کے قرآن نہیں جلا یہ دیسی سیائی ہوتی تھی جو پانی گرے تو نکل جاتی دیسی سیائی ہوتی تھی تو حضرت عثمان غنی نے جب کسی ایسے مسودے کو تلب کیا پہلے اس کو پانی سے دھویا تو دھونے کے بعد اس کی ساری سیاہی عبارت جو ہے وہ مٹ گئی اب مٹنے کے بعد جو باقی ملبارا اس کو جلا دیا قرآن مجید نہیں جلایا بلکہ اس کو دھونے کے بعد میں جو اس کے اوراق جو اس کے آسا رہے اس کو جلایا اس لیے ہمارے یہاں قرآن مجید یا مقدس اوراق کو جلانا جائز نہیں یا تو قبرستان میں دفن کر دیا جائے اور یا دریا برد کر دیا جائے قبرستان میں بھی ایسی جگہ کہ جہاں کسی کا پیر نہ پڑے گی اس لیے کہ وہ بعد میں خاک ہو جائے گا سمندر میں ڈال سمندر کے تک وہ چلا جائے گا لیکن بہرحال ہم آپ کو چاہیے کہ ایسے مقدس اوراق اور قرآن مجید فرقان ہمیں جہاں یہ سلسلہ ہے یہ آپ جو ہے اس کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ رکھیں ورنہ ظاہر ہے کہ ہماری قوم کی تباہی کا ایک سبب ہمارے نزدیک یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فضل فرما میں نے بہت تفصیلی جواب آپ کو دے دیا جی صاحب